ادل والی کتاب کے اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے اور آمان والوں کو جو کا کام کریں بشارت دے کے ان کے لیے اچھا ثواب ہے